اور مدیدیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علی نظم پھر اس بات پر شرح ہوئی کہ آئندہ سال وہ عمرہ کر سکتے لہذا اب ثنا صابیہ صاف بجلی کا آ چکا ہے وقت اور نبی اکرم صلی چند نرسن اس عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں بلانا سی علا کا ادا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الجلال ولی گرام نے پہنچایا میرا خانہ کستا بیاہ ساتویں ہجری میں خاراجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ طلف دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے وہ جس عمرہ کے لیے پہنے گئے وہ وزیدیہ کے مقام پر قربانیاں ضبع کر دی اس لیے کہ روک دیے گئے تھے اب اس کی قضاء کے لیے ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے حقاعدہ بالاگاہ یا اجج یہ مقام ہے انہوں نے لکھا مکہ کے قریب ہے جب مکہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صاحب رضوان اللہ علیہ المعین پہنچ گئے ود آئی اداد اللہ اللہ جوہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز جو تھی اس کو اپنے سے جدا کر دیا اتار دیا اسلحہ کی شکل میں جو کچھ بھی صاف تھا جا سامان بس وہ اسلحہ لے لیا وداخلو صلاح راکب جو ایک خوب سوار یا گھڑ سوار اپنے پاس رکھتا ہے وہ یعنی سب اتار دیے سوائے ڈھال کے نیزے کے ریماخ کے اور اس کے بعد وداخ البلا ہے ودل پورہ بس ان کے علاوہ سب اتار دیا وداخل البلا ہے اور سوار کا اسلحہ لے لیا اسیوق تلوارے لے لیا وباسا جعفر اپنا ابی طالب بہین ہی علا معمون تا دل تل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن نبی طالب کو جو آپ کو جیسے کہ بتایا اس تاریخ میں کہ خیبر کے واقعہ کے بعد وہ تشریف لے آئے تھے حبشہ سے تو حباشاہ سے آنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں ہم سفر تھے ان کو آگے بھیجا اس لیے کہ میمونہ بن حارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین کو پیغام نکاح پہنچائے فجالت فضال عباس تو میمونہ نے اپنا معاملہ نکاح کا عباس کے حوالے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا ولی مقرر کیا فضب و جوہی یہ تو عباس ربی اللہ تعالی نے ان کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سفر کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سے نبی علیہ السلام وسلام نے دین کی دعوت کے اندر مکمل طور پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھا اور آپ نے جتنے بھی نکاح کیے وہ دعوت دین کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ان میں سے ایک یہ نکاح تھا اپنے خاندان کے اندر پلما کادم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلاۃ السلام تشریف لائے امر اص یعنی اس نے مکہ میں تشریف لیا ہے اص ہابہ شکو مناف صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا دائنا کندھا نگا کر لے جو کٹوب میں آج تک نندا دیا جاتا ہے دانہ کندا اپنا نندا کر لے اور طباف کے اندر صحیح کرے میرے طواف کے اندر خوب جو ہے ان ہماس کے ساتھ اور خوب جوش و خروش کے ساتھ طباف کے اندر صحیح کا مظاہرہ کرے یہ ارن مشری کون کوجم مشری ان کی قوت کو دیکھیں اکڑ اکڑ کر چلنا آپ کو پتہ رمل کرنا ہوتا ہے سبا کے کدوم میں پہلے تین چکروں میں اس لیے کہ کفار پر روب جاری ہو کہ اہل اسلام کی اعتبار سے بھی دبے ہوئے نہیں یہ ترکیب ہے ایک جنگی ترکیب اور یہ ایک انداز ہے جو اللہ کے محبوب ہے اس وقت جب کہ پفبار پر روب ڈالنا مقصد ہو تو ان پر روب جاری ہو اور اہل اسلام جو ہیں وہ ایک لڑائی کے اور جوش و خروش کے اور بہادری کے اور دلیری کے انداز سے تواف کرے تو یہ توقع کیا گیا بقا نہ بالکل نمتاق اور نبی علیہ السلاط اسلام جتنی بھی استطاعت رکھتے تھے استطاعت بھر وہ تدبیریں اختیار کرتے تھے اور وہ تدبیریں اختیار کی آپ نے اور کانا جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ مستقل عادت مبارک تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تری کانا یعنی مظاہرے پر داخل ہو جائے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں جتنی بھی استطاعت ہو تدبیر کے ساتھ چلا کرتے تھے طبی اللہ کے نبی علیہ السلام السلام نے اگر حملہ ایک خاص طرف سے جا کر کرنا ہو تو دوسری طرف سے نکلنے کا لوگوں کو خیال کاری کرتے تاکہ مشہور یہ ہو جائے کہ نبی علیہ السلام السلام فلاں راستے سے تشریف لائیں گے اور آپ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے حملہ آور ہوتے تاکہ کپار کے ساتھ حد تدبیر کی جائے جس اللہ کا جھنڈا بلند ہو اور کفر کا جھنڈا سمو ہو بابا کا مکہ ارجال جال بن نشاوری دیا تو مکہ کھڑے ہو کر دیکھ کرے مرد بھی عورتیں بھی اور بچے بھی اس ولولے کو اس جوش کو اس فریستگی کو اور اس بہادری کے اور اس جنگجو ہونے کے انداز کو جس کا حکم انہیں ان کے قائد صلی اللہ علیہ و وسلم نے دیا تھا یہ انضرون علیہ صحابہ کو دیکھتے رہے وہ علابی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے تھے اور اصحاب کو بھی دیکھتے تھے کہ انہوں نے اس سے پہلے اطاق کا ایسا رنگ کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کسی کے لیے وہ یتوفون دل بھائی اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے وہ عبد اللہ حبل و ربا اور بن روا رضی اللہ تعالی عن خطامی نا قبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار و یقول اور یہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار مہارت ہوئے رزٹ کر رہے تھے اشعار پڑھ رہے تھے کیا اشعار پڑھتے تھے اے کافروں اے کافروں کی اولادوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو فکل الخیر کی رسول ہی چھوڑ دو اس کا راستہ ہر خیر اللہ کے رسول میں جمع کر دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کا دان ضلع الرحمان اسی تنزیل ہی اللہ رسول ہی اللہ نے یہ بات رحمان نے اپنی نازل کردہ کتاب نے بتا دی ہے اور ان صحیفوں میں جو اللہ کے اس سچے رسول پر پڑے جاتے ہیں خیر القتل فی سبیلی یا ربی ان نموکیلی یہ بات اللہ نے ہمیں بتلائی ہے کہ سب سے اچھا قتل ہونا سب سے اچھی موت اللہ کے راستے میں ہے اور اے رب جلال والاکرام میں تیرے رسول کو یہ جو بتائی گئی بات ہے اس وقت مان لاتا ہوں انی رحقی قبول ہی الوم نکم اللہ تبیل ہی میں <سؤال> <سؤال> تو حق کو قبول کرنے والا ہوں اور آج کے دن ہم تمہیں اس حق پر جو ہم پر نازل ہوا اس کے تحت اس کی تعویل کے تحت اس کے مفہوم کے تحت تم میں ضرب لگائیں گے تمہارے ساتھ لڑیں گے کما درب نا کم اللہ تنظیل در الحام ان وکیلی جس طرح ہم نے تم سے پہلے اللہ کے حکم کے تحت کتال کیا اور ایسی ضرب لگائیں گے کہ جو سر کو تن سے جدا کر دے گی گیل الخلیل خلیل اور دوست دوست سے جدا ہو جائے گی پھر وہی دوستی باقی رہے گی جو اللہ کے لیے تھی باقام اب مکہ اللہ کے نبی مکہ میں تین دن ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ طے ہوا تھا سما آتا وہ بن عمر پھر سہیل بن عمر آیا وہی جس نے طے کیا تھا ادا بھی کا سلو وہ ہوا ہے تب دن یہ دو آدمی آئے مشرقی نے مکہ کی طرف سے ہوا ہے تب ہوئے تو بے قراری سے چیخنے لگا لنا اشد بل آکت ہم آپ کو اللہ رب العزت کا واسطہ دیتے ہیں اور اس معاہدے کا جو آپ نے ہم سے ہدید میں کیا تھا لمبا خرض کا دن اردنا جبکہ آپ ہمارے اس ملک سے نکلے تھے فقط مدت خلاد تین دن گزر چکے تو امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابارا سے ازن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت معاہدہ کی پابندی کی حکم دیا ابو راقے کو اور انہوں نے لوگوں کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا یہ منافی کر دی ثقانت کیا غزبت موتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی غزاوات سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کے نبی نبی الملحمہ جنگوں کے نبی یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں جس میں شیطان اور شیطانی قوتوں اور رحمان کے ساتھ رحمان کی جماعت ان کا مقابلہ ہو تو پھر کبھی جنگ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ نہ روکے ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کا اور انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے تلوار نہ استعمال کی جائے ان گل حدید ہی بس و مناف المنار اور ہم نے لوہا نازل کیا اس میں بہت زیادہ جنگ کی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی دی تاکہ اللہ جانچ لے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لیے نکلتا وسا ببوہ غزب کا سبب کیا تھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخارت حارث اپنا عمیرتاب ان کی روم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتاب اپنا خط دعوت نامہ اسلام کا روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا او بوسرا یا بوسرا کے بادشاہ کی طرف بھیجا کہ وہ روم کے بادشاہ تک پہنچائے آرا گا لہو شرگیل بن امر الغانی تو اس کو پیش کیا گیا آراگا لہو اس کو پیش کیا شرجیل بن عمر الغسانی نے بلکہ ان اس نے حارث بن امیر بھیجے گئے ارزا لہو حارث بن عمیر نے اس دعوت نامے کو پیش کیا شرجیل بن عمر غسانی کا یہ بقرہ کا حقبا فقات لہو اس نے انہیں قتل کروا دیا اور یہ وہ مشہور واقعہ ہے حارث بن امیر کا تو جب انہوں نے دعوت نامہ پیش کیا شرجیل کو تو اس حبیث نے اسی وقت حکم دیا اشارہ سن اور ایک نیزہ مارا گیا جس کی انی ان کے سینے کو چھیڑتی ہوئی پچھلی طرف نکل گئی جب خون کا فوارہ چھوٹا تو حارث بن امیر کے منہ سے بے ساکتا یہ نکلا پھول تو رب کا میں کامیاب ہو گیا رب کا کی قسم فکا تلا تو حارث بن امیر کو قتل کر دیا بل یوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رخ اور نبی علیہ السلام سلام کے لیے یعنی ان کے دعوت ناموں کو لے جانے کی وجہ سے ان کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول کا سفیر کوئی پیغام برکت نہ کیا گیا صرف یہ تھے جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اور شہادت کا جام نوش کیا اور ایک ایسی مثال چھوڑی جو اہل ایمان کے لیے درخشا مثال فشتدا علیہ بابا بروس نبی علیہ سلاد و پر یہ خبر بہت شدید گزری آپ کو بہت صدمہ ہوا آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے اس خبر کو بہت زیادہ سنگینی کے ساتھ محسوس کیا بابا اصل بابا اصل نبی علیہ سلاد و نے اس کے لیے لشکر بھیجے وسطی حارثہ تو نبی علیہ اللاۃ اسلام نے زئید بن حارث کو ان کا سپہ خلار بنایا جو کہ اللہ کے نبی علیہ اللاۃ اسلام کے غلام تھے کالا ان اسی بزع اگر زئید جو ہے اللہ کے راستے میں کام آ جائیں فجا فروغن ابی طالب تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوں گے جو اس جھنڈے کو سنبھالیں گے اور اگر وہ کام آ جائیں اسی وجہ پر اگر جعفر بھی کام آ جائیں تو عبداللہ حکن و روا پھر عبداللہ بن رواں ہو گئے سب سے پہلے زید پھر جعفر بن نبی طالب اور پھر عبداللہ بن روا فتجہ حصو تو سب نے تیاری کی وہ طلاق اعلی اور وہ تین ہزار کی تعداد میں گئے صلاح آزار خروج جب ان کے خروج کا وقت فلما حضر جب حاضر ہوا فروض ان کے خروج کا وقت عمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی تو, تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عمر کو زید بن حارثہ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب اور اس کے بعد عبداللہ بن روا ان کو الودا کہا اور ان پر سلام بھیجی اور ان کو سلام سلامتی عبد اللہ بن روا عبد اللہ بن روا ربھی کے وقت رو پڑے فکال تو انہوں نے لوگوں نے کہا آپ کو کیا چیز رول آ رہی ہے اس وقت فکالا اما وا بی خب ولا والا صباب نہ تو مجھے دنیا کی محبت رولا رہی ہے اور نہ مجھے تمہارا عشق ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا اتنا محبوب ہے کہ تمہیں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے روتا ہوں ولیکنی کن سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بات یہ ہے کہ میں نے نبی علیہ السلاط السلام کو یہ سنا یا کہ وہ تلاوت فرما رہے تھے آیت کتاب اللہ کتاب اللہ سے ایک آیت پڑھ رہے تھے النار اس میں نبی علیہ سلاۃ والسلام آگ کا ذکر فرما رہے تھے اور وہ یہ تھی وار اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ آگ میں وارد ہوگا آگ میں داخل ہوگا کانا علادی کا حت مم یہ بات تیرے رب کے اوپر ہے یعنی رب دل والاکرام نے اس بات کو اپنے اوپر حتمی کر دیا اور یہ بات ایسی ہے جس کا فیصلہ ہو چکا یہ ہو کر رہنے والی ہے کہ ہر ہم میں سے آگ میں وارد ہوگا اس کی تفصیل صحیح حدیث سے یہی ملتی ہے کہ یہ آگ کے اوپر سے گزرنا ہے آگ پر بستیش پیش ہونا جبکہ سرات سے باز اہل ایمان آنکھ جھپکنے کی طرح گزرے گے بعض تیز ہوا کی مانند گزریں گے بعض بجلی کی کڑک کی ماند گزریں گے اور بعض تیز گھوڑے اور اونٹ کی مانے اور بعض اس سے کم اپنے اپنے اعمال کے مطابق ویلس ٹو ابل یہ اللہ کے خوف کی کیفیت دیکھیے وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا عبداللہ بن روا روتے ہیں اور کہتے ہیں میں نہیں جانتا کئی فلید سدور بادل مرود کہ اس ورود کے بعد اس داخلے کے بعد سدور کا کیا معاملہ ہوگا نکلنا کیسا ہوگا میں کیسے اور کب اور کیوں کر نکلوں گا بس یہ فکر مجھے کھائے جا رہی ہے یہ بات تو میں نے مان لی اللہ کی بات ہے اور میں نے سنی بھی اس سے جو سچ کہتا ہے وما پان ہوا اللہ وی یو ہا مگر اب یہی خطرہ اور یہی غم جو ہے پیش نظر ہے کہ غروج تو ہو گیا سدور کیسے ہوگا نکلنا کیسے ہوگا فکال المسلم مسلمون نے کہا ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے شاہی محکم اللہ و دافا اللہ رب العزت تمہارا ساتھی ہو اللہ تمہارا ساتھ دے تمہارے معاملات میں اور اللہ تم سے دکھ دفع کرے دنیا اور آخرت سے وہ رد ملے اور اللہ تمہیں ہمارے پاس بالکل تاکیز نیکی اور سلامت حالت میں واپس لوٹائے تم غازی ہو کر لوٹو تم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ روح ہو کر لوٹو کیوں روتے ہو کیوں پریشان ہوتے ہو بکالا ابن روا ابن روا نے کہا تم میرے لیے لوٹنے کی دعا کرتے ہو تم میرے لیے لوٹنے کی خواہش کرتے ہو مجھے تو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آج مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے لا چننی اص الرحمان مغفرت میں تو رحمان سے مغفرت کا طالب ہوں و زیادہ فر ان سب بک زبادہ میں تو وہ ضرب مانگتا ہوں اللہ سے تلوار کی ایسی ساری ضرب جو ٹکڑے کر دے اور دھول اڑا دے میں اسی وقت اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں او اسا انتن دی ہر جہر فلو یا میں کہتا ہوں کہ کسی ایسے پیاسے کی کاٹنے والی تلوار کا وار میرے اوپر وہ اس کے حربے کا اس کے نیزے کا کہ جو چیک چیک کا چلا جائے میری انتریوں کو اور میرے جگر سے پار ہو کر میرا کام تمام کر دے او ہتھا یو کہ کہا جائے ایزا مر شاد میری قبر سے لوگ گزرے تو کہے کہ اللہ رب العزت میں تری ہدایت کی طرف رامائی کی اے غازی تو کامیاب ہوا سما مذہب ہتھا نگلوں معان گو منا حرقل بالبلقاء بل فی کا میں من سمر جب وہ آگے گزرے اور میں کے مقام پر فوجیں اتری تو انہیں یہ خبر پہنچی کہ ہرقل روم کا بادشاہ بلقا تک پہنچایا بلقا کے مقام تک اور اس کے ساتھ میں ایک ہزار رومی ہے ایک لاکھ اور یہ صرف تین ہزار کی تعداد تھی ورژم ما الہی میں یا لخم, لُخَمْ و و بلی جن وہ غیر میں آتا الف اور اس کے ساتھ میں آلف اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک لاکھ ان تینوں قبائل سے لخم یا لحم اور یہ جوام اور یہ تیسرا قبیلہ بلی جین یا جو بھی اس کا فلک کچھ ہے ان سے ایک لاکھ لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے یعنی دو لاکھ کی فوج لئی لین یم ضرون امریک دو راستے اہل ایمان انتظار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس قدر بڑی تعداد دو لاکھ اور ادھر تین ہزار وکال و نقصب اللہ رسول اللہ پر رخ بھی لگے ہم رسول اللہ کو لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجتے اور انہیں خبر بھیجتے یعنی یہ کہ وہ اما آئی یا مدا نا یا تو ہمیں مدد بھیج دیں اور لشکر بھیج دیں اما امورانہ بھی امریک یا ہمیں اپنا حکم بھیج دیں جیسا وہ چاہتے ہم کر لیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہماری کمزوری ہماری سامان کے اندر کمی اور اسباب کے اندر کمی یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے یہ کہانی وہ ہے جو تاریخ میں بار بار دہرائی گئی اور چشم فلک نے یہ نظارے کیے ہیں کہ اللہ ربر رب, رب العزم میں کم من اطل کلیلا غلطت سے اصل کا تیرہ اس میں غلطے کی اصل کنجی جن لوگوں کے پاس اللہ رب العزت انہیں پہنچا دیا کرتا ہے وہ اس چیز سے گھبرایا نہیں کرتے جو حقیقت کو پا لیتے ہیں اور حقیقت کو وہی پایا کرتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کے پیغام میں غور و خوص کرتے ہیں تدبر و تفکر کرتے ہیں پھر سوچ کر ایمان لانے کے بعد تم مل ام قابو پھر کبھی شک کا شکار نہیں ہوتے سجم عبد اللہ حبن روا عبد اللہ بن روا نے سجاع دلائی انہیں بہادری دلائی انہیں بہادری پر ابھارا وقالا اور کہا قسم ہے مجھے رب غلجلال والاکرام کرام کی ان نل تک رہے اے میرے ساتھی ہو جو اللہ کے راستے میں نکلے ہو ان اللہ تک بے شک تم جس چیز سے اس وقت کراہت کر رہے ہو جو چیز تمہیں اس وقت ناپسند ہے جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی وہ وہی تو چیز ہے خرج تم جس کے لیے تم نکلے تھے تطلبون تم جس کی خواہش کرتے تھے میری شہادت کے لیے اشہادہ اش شہادت کے لیے تم نکلے تھے اب شہادت کو کیوں ناپسند کر رہے اب تو وقت سامنے ہے اب تو شہید ہونے کا मामला جو ہے وہ کچھ دور نہیں رہا رما نقاطل الناس بدن والا دخرا یہ ہے وہ بات جو کنجی ہے پتا کی یہ ہے جو صحابہ کو سمجھ آئے گی رضوان اللہ علیہ مجموعی یہی ہے جس کی سمجھ آج ہو گئی ہم نے امریکہ کے مقابلے میں اپنے لشکر ترتیب کرنے کے لیے سب سے بڑی اپنی کمزوری عقیدے کی دیواروں کو ہائل دیکھا ہم نے عقیدے کی دیواروں کو دڑام کر کے گرا دک، دیا ہم اتنے دلیر ہو گئے اتنے دلیر ہو گئے کہ ہم نے قبر پوج کو اپنا رہنما بنا لیا میدان سیاست میں ہم نے مانا کہ مساجد میں وہ امام نہیں ہو سکتے جو قبرے پوجنے والے غیر اللہ کی نیاز کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ ہمارے بزرگان دین اگر اللہ نہیں تو اللہ کے غیر بھی گئی وہ جو قرآپات بختے ہیں قرآن اور سنت کا علم پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن اور سنت کو اپنے شرف کے حق میں کھڑا کریں مہاض اللہ استفر اللہ وہ جو شرف کا جھنڈا پوری جلیری سے بے حیائی سے اور جرب سے اٹھائے گئے جن کو آپ خوب جانتے ہیں نورانی اور اس قسم کے آدمی وہ جو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کے عوام کی بات نہیں کرتا کہ ان کے عوام میں بھی بڑے وہ لوگ ہیں جو حق کو سمجھنے کے بعد باطل پر ڈٹے ہوئے اور حق کے مقابلے میں وہ باطل کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں باطل کو لے کر اور باطل کو حق اور حق کو باطل کہتے ہیں وہ بھی ان میں سفیر ہیں عوام میں بھی مگر کم از کم ان کے پڑھے لکھے لوگوں میں جو سوچ سمجھ کر شرک کو اختیار کیے ہوئے مشرق ہونے کا اندیشہ رکھنا بھی شرک ہے اور ان کو مشرک بتانے میں علماء نے کوئی کسر نہ چھوڑی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مجلس اتحاد عمل کا صدر بنایا گیا ساجد نقوی کو بھی شریک کیا گیا شیعہ کو بھی شریک کر لیا گیا عقیدے کی دیواروں کو دھرام سے گرایا گیا تاکہ فوجیں کثیر ہو جائیں اخبار بڑھ جائیں اور کفر کا مقابلہ کیا جائے اسے یہ ہماری سوچ ہے اور عبداللہ بن روا کی سوچ کیا جو تین ہزار ہے اور مقابل میں دو لاکھ ہم اگر میزائل کو قاصر قرار دلوانا چاہتے ہیں تو بس سب کو مسلمان بنا لیتے ہیں. اگر ہمیں کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو ہر تعوض کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے گم کسی طرح سے ہاتھ میں آ جائے امریکی کے سینے سے گولی اتار لیں نیت نیک ہے جذبہ صادق ہے میرے بھائی مگر جذبہ خلوص یہ امال کی قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے اعمال کی قبولیت کے لیے شرطیں خالی بھی ہیں جو آپ کو خوب معلوم ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی آج تو کلو سے نیت کے ساتھ سخت گرمی کے اندر جبکہ اسے ٹھنڈا پانی بھی کہیں سے نہ ملے وہ گرم گرم نیم گرم پانی سے وضو کرتا ہے اور اس کے بعد پنکھا بھی کوئی نہیں چھاؤ بھی نہیں ہے وہ نماز پڑھتا ہے بیت اللہ کو جہاں بھی جگہ مل جاتی مگر وہ روح قبلہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف کرتا ہے کیا اس کی نماز ہوگی دتان نہیں ہوگی بے پسینے سے شراب بور ہو جائے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جائے اور اگر قیام میں سورہ الفاتحہ کی بجائے تشاحت پڑے اور تشاحت میں سورہ الفاتحہ پڑھے یا دونوں میں الفاتحہ پڑے تو نماز نہیں ہوگی طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شرط ہے کہ عیسائی ابن مریم علیہ السلاط وسلم جب نازن ہوگے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں تو عبداللہ بن روا یہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھی بھی اس کنجی کو خوب اچھی طرح سے پہچانتے جس سے تمام مشکل سے مشکل تالے کھل جایا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مغفرت کے اور درجات کی بلندی کے دروازے چوپٹ کھل جایا کرتے ہیں کہتے وہ قبت اے میرے بھائیو اے بھائیوں اسلام اے نبی کے صحابی اور رضوان اللہ عالم المعین ہم کبھی نہیں لڑا کرتے لوگوں سے قوت اور کسرت کے ساتھ ہمارا قتال قوت اور کسرت کی بنیاد پر تو کبھی نہیں ہوا کرتا ماں نقطل بحاظتین ہم جب بھی ان کے ساتھ کتاب کرتے رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں تو ہم اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں اکثر جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنا موزت بنایا ہے کہ آج ہم قبائلی لوگ اکا دکا کی تولیوں میں رہنے والے جن کی کوئی ذاتی قوت نہ تھی آج ہم سیفر کے مقابلے میں جہاد کے اور اسپتال کے لیے اسے للکارنے کے لیے اس کے ملک میں آم موجود ہوئے یہ عزت ہمیں اللہ کے دین نے دی ہماری ذاتی عزت نہیں ہے یہ عزت جس وجہ سے ہے کسی وجہ سے ہم لڑتے ہیں اور وہی جو اس کو دین کو بھیجنے والا ہے وہی ہمیں ہمارا مددگار ہوتا ہے اے میرے بھائیو تمہارے لیے تو دونوں بھلائیاں ہیں ایک تو بہرحال تمہیں مل کر رہنے والی ہے اما ظفر یا تو تمہیں فتح ملے گی یا اما شہادہ یا تمہیں شہادت ملے گی کسی حال میں بھی کوئی شہ بھلائی سے کم تر نہیں بلائی کی چوٹیاں ہیں دونوں اس میں سے ایک کو لے لو اور آگے بڑھو بس چھوڑ دو اس بات کو کہ قلت اور کثرت کیا چیز ہوتی ہے سمگر ناس یہ اس وقت ہے جبکہ تدبیر پوری کی جائے کانا یہ کا یہ نبی علیہ سلاط والسلام قید اور تدبیر پوری کرتے تھے اللہ کے نبی جتنا لچکر بھیج سکتے تھے اللہ کے نبی علیہ سلاط والسلام نے پوری کوشش کے بعد وہ بھیجا یہ نہیں کیا کہ دو آدمی بھیج دے تین ہزار کی تعداد اس وقت صحابہ میں یہ بہت بڑی تعداد گویا کہ نبی علیہ سلاط و اسلام نے چوڑ کر تمام بہادروں کو سورماؤں کو بڑے بڑے صحابہ کو بھیج دیا رضوان اللہ علیہ وزمین یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے اس کوشش کے بعد جب حت المقدور آپ اپنی توانائی اور اپنی تدبیریں پورے انہماف اور کوشش عید المستم قبطن رباط الفیل جب سب تیاریاں کھپا بیٹھے پھر بھی دشمن سے مت بھیڑ میں آپ بالکل کمزور اور دشمن انتہائی طاقتور ہو تو پھر آگے بڑھنا تیس نہیں دکھانا تو کہا کہ آگے بڑھو ایک بھلائی کو لے لو سمز ناس لوگ سے آگے بڑھے حق اذا قانو بے تخم البلقا لط یوم جب وہ بلکا کے قریب پہنچے تو لشکروں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا فنہاظل مسلم ہلا موردہ تو مسلمون جو تھے وہ موٹا کی طرف جو ہے وہ جمع ہوئے اور موٹا میں چلے گئے موٹا تک پہنچ گئے سو مکھتا کا لو موٹا کے اندر کتاب ہوا لڑائی ہوئی ورا یا دوسری زید اور جھنڈا لشکر کا وہ پہلے سپہ زید بن ہارسا کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ تعالیٰ پلم جگل یو قاتل شاط آفی راہل قو وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک شہید ہو گئے قوم کے تیروں نے انہیں شہید کر دیا خا جا تو so, جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقرر امیر نے جعفر بن عبی تعالیٰ نے جھنڈے کو پکڑ لیا بکا طالبی ہا وہ اس جھنڈے کو لے کر کتاب کرنے لگے ارحتا الکتال ایک تمطہ انفرسی جب کتاب نے ان پر بہت شدت پکڑ لی تو وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی یہ جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے مگر یہاں پر بطور تدبیر کے کیا کہ یہ گھوڑا کوئی اور استعمال نہ کر سکے وہ کاخر استعمال نہ کر سکے معلوم ہوا بعض ناجائز کام بعض حالات میں ناجائز نہیں رہتے جیسے کہ مسلمین کا مقابلہ کفار سے ہو اور کفار نے جن مسلمین کو قیدی بنایا ہوا ہے ان کو تمہارے سامنے رکھ دیں ہمارے سامنے رکھ دیں ان قیدیوں کو ڈھال بنا لیں اس وقت ہمارے اوپر یہ آزمائش جاری ہو جائے کہ اگر یہ قتال نہیں کرتے تو پھر مسلمین کی شوقت جو ہے وہ ملی بیٹ ہوتی ہے اگر قتال کرتے تو اپنے بھائی مارے جاتے ہیں پھر تمام علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ تم کپار کی نیت رکھو اور ان کے اوپر تیر پھینکو اگر تیر تمہارے بھائیوں کو لگ جائیں گے تو اللہ رب الجت اس پر تمہیں نہیں ٹکڑے گا اس واسطے کہ یہ قتال لابھ ہو چکا تھا گھوڑے کی کون کاٹ ڈالیں اور اس کے بعد گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیئے اس سے اتر گئے اور لڑائی میں شامل ہو گئے قاتلہ پھر کتال کیا زبردست کتال قطعت حتہ کت کہ ان کا دہنا ہاتھ کٹ گیا اللہ کے راستے میں کتال کرتے ہوئے اگر راہ تاریخ تو جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تو کت ان کا بایاں ہاتھ بھی اللہ کے راستے میں کام آ گیا کٹ گیا یا ہتہ کتل تو پھر جھنڈے کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہتھی کتل حتیہ کہ خود اللہ کے راستے میں کام آ گئے شہید ہو گئے یہ اللہ کے نبی کو بڑے پیارے تھے کیونکہ ان کے چچا کے بیٹے تھے اور دین کے ساتھی تھے جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی تو ان کے گھر والوں کے گھر میں جانے کا لوگوں کو کہا کہ جاؤ انہیں بڑا صدمہ پہنچا ان کے ساتھ دل جوئی کرو اور کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو صدمے نے نڈال کر دیا ہے کہ وہ کچھ کھانا وغیرہ تیار کر سکے ان کے گھر کچھ پہنچا دو کیونکہ جعفر ابھی ابھی تو حبش آتے آئے تھے ابھی تو بڑی لمبی پردیش کی زندگی کاٹنے کے بعد اللہ کے نبی کے چچے کا بیٹا ان کا دینی ساتھی انہیں ملا تھا اور ابھی آتے ساتھ ہی اللہ نے یہ شہادت کا عظیم مرتبہ جو تھا ان کے لیے چن لیا تو بہرحال صدمہ ایک فطرتی چیز ہے لہذا یہ خیال کرنا کہ کوئی شخص شہید ہونے پر گڑ والے چاول پکائے لوگوں کو دودھ پلائے یہ سب جو ہے یہ لازمی نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی اپنی عظیمت ہے اگر کوئی ایسا نہ کر سکے اور صدمے سے روئے اور اسے نجال کر دے سدما اور وہ کھانا بھی نہ پکا سکے تو جا کے گھر والے انہی میں سے تھے جبکہ ایمان میں یہ لوگ جیسے کامل تھے ان کے بعد کامل نہ ہو سکے سن سن سن سن ابھی ان کی عمر صرف تینتیس برس تھی بالکل بھرپور جوان تھی رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو سما آخا گاہ عبد اللہ بن روا بستقدمہ بھی ہا. اب جھنڈے کو عبداللہ بن بندواہ نے پکڑا اور وہ آگے بڑھے وہ ہوا اعلیٰ فرض اور یہ اپنے فرض پر تھے فضال یا نفس کا یہ اشعار کہنے لگے جس میں اپنے نفس کو شہ کرنے لگے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے یہ اشعار یہ ہے میں وقت کی مناسبت سے آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اے میری جان تجھے اترنا ہوگا تجھے اس زندگی کی سواری سے اترنا ہوگا تو نہیں اترے گی اس سواری سے میں تمہیں اتار کر رہوں گا اور کب تک مطمئن رہے گی کب تک جیتی رہے گی میری جان جبکہ لوگوں نے کھینچ ڈالا اور رن مچا دیا زور پکڑ لیا جہاد میں اور کتاب نے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تنت کو کیوں ناپسند کر رہی ہے اس جنت کے لیے خود اپنے آپ کو مخاطب ہوتے ہیں پھر اچار پڑھتے ہیں کہ اے میری جان اگر اس جہاز میں کام نہ آئی تو مرنا تو پھر بھی تجھے ہے موت تو پھر بھی تجھے آن لے گی یہ <coughs> وہ عقیدہ تقدیر کا جو اہل ایمان کو دلیر کیا کرتا ہے کیا کبھی وہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے لکھا نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور <coughs> یا اسے کوئی ٹال سکتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہو تب پھر ڈرنے کی کون سی بات اے موت جو میرے ساتھ ہم کنار ہونے والی ہے اے جان تو اسی کی تو تمنا کرتی تھی آج وہ تیر چیز تیر تیرے تیر تیر سامنے آ گئی تیرے دو ساتھیوں نے جو کیا چل تو بھی کر گزر سما نزل پھر سواری سے اترے ستاؤ سنا ہے اتاح تو ان کے پاس ان کا بھائی آیا ام کا بیٹا چچا کا بیٹا اور اس کو بلایا کہا کہ او بہادر او عبداللہ بن روا یہ ہے عرف من لحم یہ گوشت کا ٹکڑا لے لے اور کھا لے پکالا شدھ بہادا اپنی کمر کو مضبوط کر لیا مجاہد فینا کا لکی کا پھر ایام کہا جی مجھے پتا ہے کہ یہ گزرے ہیں جو دن اس میں تیرے ساتھ کیا کچھ گزری ہے تیاری یعنی بھوک کو پیاس کی جو شدت تھی کاٹی ہے اس نے تیری کمر کو کمزور نہ کر دیا ہو اے میرے بھائی اس کو کھا لے اور اپنی کمر کو مضبوط کر فا آخا جہاں فن تہا سا مینا نہ قتل سما سام حتما تو اس نے ایک اس میں سے لکما لیا اور اسے کاٹا اور کھایا اور اس کے بعد لوگوں میں سے آواز سنی لشکر میں سے آواز سنی جان کی کوئی ایسی آواز جنہیں اپنی طرف مبذول کیا فقالا اور کہا یا اس کہنے والے نے کہا وہ ان کا پھر دنیا عبداللہ بن روا ابھی دنیا ہی کے مزے لوٹ رہا ہے ابھی دنیا میں ہے وہ ان کا وہ تقدم اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے رکھ دیا چھوڑ دیا ایک طرف رکھ دیا بسقدم اور آگے بڑے فقات پتل اور جہاد کی اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے خالدین ولید نے جھنڈا پکڑا خاص ابھی سما انار پھر خالد بن ولید نے وخاش ابھی اس نے یہ خوف محسوس کیا کہ تعداد کی اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے کہ مقابلہ اسی شکل میں ہوگا کہ اہل ایمان کو یہاں سے بچا کر نکال دیا جائے اور صحیح سلامت واپس لوٹ کر تیاری کے ساتھ حملہ کیا جائے یہ بھی بالکل جائز ہے جو شخص اس لیے نکلے کسی لشکر سے کہ وہ بھاگ نہ رہا ہو اس لیے کہ پیچھے کسی سے کر دوبارہ حملہ اگر ہو تو یہ بالکل جائز ہے جیسے تو قرآن میں اس کی پوری تشریف موجود ہے اس وقت آیات مجھے مستحکر نہیں ہے کسی کو مستحکر ہو تو بتا دو میں جانے جاؤں آیات میں واضح طور پر قرآن پر میں یہ موجود ہے کہ جو شخص بھی جنگ میں پیر دکھائے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ یہ چاہ رہا ہو کہ پیچھے کسی لشکر سے مل کر دوبارہ حملہ آور ہو پھر وہ پیچھے لوٹے اور اس طرح سے انہوں نے لشکر کو خالد ابن ولید نے بچا لیا اور جب یہ واپس آئے تو بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اہل ایمان نے ان کو شرمندہ کیا اور تانا دیا اس پر نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور یہ حدیث تو بہرحال مشہور ہے کہ خالد ابن ولید نے جب جھنڈا تھاما اور بالکل صحیح روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے پہلے تین کمانڈروں کی شہادت کی خبر دینے کے بعد یہ کہا کہ آپ جھنڈا اس نے تھام لیا کیونکہ جسے امیر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور وہ من سیو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے حالت کی اس پر تعریف کی جو کہ تقریر رسول کہلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بڑے سکیم مسائل حل ہوئے اس طرح سے پہلا مسئلہ یہ حل ہوا جنگ موتا میں کہ اگر مسلمین کی قوت منتشرہ ہو بدھ تناہ نہ ہو اور انہیں جمع کر کے کوئی شخص بچا سکتا ہو اہل ایمان کو اہل اسلام کو تو یہ جائز ہے کہ وہ خود امیر بن جائے اور زندہ تھام لے اس اعتبار سے امیر بنانا کسی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے جائز ہوا اس کام کی حد تک یہ نہیں کہ امیر کلی بنا لیا جائے اور وہ بالکل ایک نیا فرقہ بن جائے اور نئی جماعت بن جائے اور امارت عظما کے سب احکامات جو ہیں وہ تقریباً لے لیے جائیں عمل کہا یہی جی جائے کہ امارت عظما نہیں ہے یہ امارت قبرا نہیں ہے عمارت سہرا یہ چھوٹی امارتہ جیسے خالد ابن ولید نے قائم کی تھی جنگ میں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خالد کا جب یہ مقصد حاصل ہوا تو انہوں نے پہنچانے کے بعد اس سے ظاہر کہ وہ خود بخود برخاست ہو گئی ایک مقصد کے لیے تھی اگر ایک مقصد کے لیے امیر آپ بناتے ہیں جیسے امام بناتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ دین کی دعوت میں کام کرنے کے لیے سفر میں جانے کے لیے کسی کو امیر بناتے ہیں تو یہ جائز ہے اس حدیث سے بھی جائز نظر آتا ہے اور تمام آئما نے جائز تھا حالانکہ امیر بنانے والی روایت ضائع ہے مگر تمام آئماں اس کے حق ہیں حق میں ہیں اس لیے کہ اس قسم کی بہت سی ایسی یعنی نشانیاں یا ایسی روایات اور ایسی اخبار موجود ہیں جن کے ساتھ جو علماء سمجھ رکھتے ہیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ امیر بنا کر کام کرنا اس کام کی حد تک جائے ہے تو ایک تو اس سے یہ مسئلہ برامد ہوا ایک یہ مسئلہ برامد ہوا کہ جب لوگ جو ہیں وہ ملتما نہ ہو منتشرا ہو اور انہیں مجتمع کر کے میں خود امیر بھی بن جاؤں تو جائز ہوا یعنی کہ ہم امیر کسی کو بنائیں وہ خود بھی اگر کہے کہ میں آگے لگتا ہوں تو یہ جائزہ اگر اس میں قیادت اور اہلیت موجود ہو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک بس میں گانا لگایا جا رہا ہے پھر گانا لگایا جا رہا ہے اگر آپ منع کرتے ہیں تو گرد میں آ کر خوش گانے لگانے شروع کر دیتا ہے آپ نظر دوڑا کر اپنے تجربے سے کیونکہ اکثر سفر کرتے ہیں چہروں کو پہچان لیتے کہ اگر میں یہ سکوت توڑ دوں اور یہ امارت سنبھال لو تو بہت لوگ میری حمایت کریں گے آپ اس کو اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے اب گانا بند نہ کیا تو یاد رکھ میں اللہ کے راستے میں ترقا جہاد کروں گا اگر مارا جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی اور تو جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے بند کرو اسے اور آپ کو فتح ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی ذہانت کام دکھا گئی اور آپ نے ٹھیک کیا یہ جائز ہے اور امیر بنانا ان حالات میں مثلا تو کریا مل جائے آپ کو کوئی شہر مل جائے تو ملک مل جائے اس پر حکومت کا قیام ہو جائے تو امیر بنانا بالکل بلا روک تو جائز ہے جیسے کہ محمد بن عبد الوہاب رحی معاملہ نے محمد بن سعود کو امیر بنایا اور ان کی قیادت میں اسلامی نظام کو قائم کیا خلیفہ نہیں بنایا کتنی رقم مندی ہے کیونکہ خلیفہ پوری امت میں ایک ہو سکتا ہے اور جو خلیفہ کی بیعت نہ کرے وہ مجرم ہے یہاں تک کہ اگر تین دن گزر جائیں اور بیعت نہ کرے تو وہ باغی ہے اور باغی کے ساتھ کتاب جائے یہ خطرناک چیز ہے اور اس امیر کے بیعت کے بعد خلیفہ کی بیعت کے بعد جو کوئی بھی اٹھے فخ تو لوہ من کا نینا بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے تو اسے قتل کر دو وہ کوئی بھی ہے تو اتنا زبردست نازک مقام جو ہے خلیفہ کا وہ کسی کو بلا وجہ نہیں دیا جا سکتا امیر بنایا جا سکتا ہے ابن ولید کی اس حدیث سے جنگ موتا سے بالکل یہ ثبوت نکلتا ہے اور نے اس سے یہ سبت نکالا ہے اور فکہار وہ سمجھدار انسان ہوتے ہیں اور پھر کسی کو کہتے اکثر جو اہل حدیث حضارات ہیں وہ فقہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ ساری مصیبت فقہ رہے ڈالی یہ بہت غلط بات سکھ کا مطلب ہے سمجھ اور وہ سمجھ جو قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کی جائے اور حاصل ہونے کے بعد وہ لوگوں تک پہنچائی جائے وہ تو قرآن و حدیث کے نازل کرنے کا مقصد ہے تو یہ سکھ ہے اس حدیث کی کہ اگر آپ کو کہیں ایسے حالات درپیش ہوں کہ اللہ آپ کو کسی بستی پر اقتدار دے دے تو وہاں پر اسلامی امارت کا قیام فرض عہم ہے تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بڑے زیرت انسان تھے انہوں نے امارت قائم کی خلافت نہیں قائم کی کیونکہ خلافت کا جو ہے منصب بڑا نازک منصب ہے جبکہ عمر رضی اللہ تعالی نے آخری حج کیا اور اس حج میں طلحہ بن عبید اللہ کی بیت کرنے کا کسی نے کہا کہ میں بیت کروں گا لوگ ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ابو بکر کی بیت پر ٹوٹ پڑے تھے اور طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ دیتے ہیں وہ خلیفہ وقت ہو جائیں گے جو میری پسند کے آدمی ہے تو عمر نے اس سے سخت منع کیا اور یہ کہا کہ جو کوئی بھی اس طرح بیٹھ کرے گا فن پتن اچانک اور ناگہانی بیک بدون دور مشہور لوگوں سے مشورہ کیے بغیر عام لوگ نہیں لوگوں سے مراد اہل حل و عقد ہے وہ لوگ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں علماء پھکا اور اس کے بعد سیاست کی سمجھ رکھنے والے سلحا وہ بھی ضروری ہے کیونکہ عمر کے بعد جب بیت کی گئی علی عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ نے تو عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی میں تمام وہ لوگ ان کے کیے جو عمر کے ساتھ ہاجم شریف تھے تمام انصاروں تمام مہاجرین صحابہ اس کے بعد تمام کمانڈر جنہیں سیاست کی سمجھ ہوتی ہے ان کی موجودگی میں سب کے مشورے سے عثمان کے ساتھ بیت کی گئی رضی اللہ تعالیٰ نے تو بیت بغیر مشورے کے ابو بطر کی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیت میں ایک خاص معاملہ تھا عمر نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ فلتفن ہوئی تھی ناگہانی ہوئی تھی مگر اس کے ناگہانی ہونے کے نقصان سے بچنے کی وجہ ابو بکر کی ذات تھی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس جیسا تج میں آسم میں آج کوئی نہیں کہ جس کی طرف گرد نے اگتی تھی اور جو ایک ایسی شخصیت تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کسی پر جمع ہونا امت کے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ نبی علیہ صلاح اسلام کے صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے چاہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں دیکھ دوں پیغام ابو بکر کے گھر والوں کو اور میں مقرر کر دوں پھر میں نے دیکھا کہ مومنوں نے انکار کیا سوائے ابو بکر کے اور اللہ تبارک مطالعہ نے دفع کیا سوائے ابو بکر کے اور پھر کہا اللہ نے انکار کیا سوائے ابو بکر کے اور مسلمانوں نے چھوڑ دیا دفع کیا یا برے مقوم میں نہیں یعنی مسلمانوں نے رد کیا سوائے ابو بکر کے تو یہ پہلے سے نبی علیہ اللہ کی زبان مبارک سے بھی ثابت ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کا پہلا نمبر نہیں ہو سکتا تو اب عمر نے کہا اور کوئی ایسی بات نہ کرے وہ خود بھی قتل ہوگا اور اس خلیفہ کو بھی قتل کروائے تو اب محمد بن عبد اللہ جو اللہ کی طرف سے دین کی سمجھ لیے گئے تھے انہوں نے امیر بنایا خلیفہ نہیں بنایا تو اس سے یہ مسئلہ بھی برآمد ہوا کہ اگر اللہ ہمیں اقتدار دے دے پہاڑوں میں کہیں دور دراز کسی علاقے میں جہاں تعاون کے تسلط سے ہم نکل جائیں تو امارت کا نظام فوراً قائم کریں گے اور وہ اسلامی امارت کہلائے گی امیر کہلائے گا خلیفہ نہیں ہوگا خلیفہ صرف ایک ہو سکتا ہے اس کی موجودگی میں دوسرا اٹھنے والا واجد القتل ہے وہ کوئی بھی وکالا زئی دبنو ارکم ہاں وکالا ابن عمر ابن عمر نے کہا وجد نہ ماں بینا صدری جعفر و من کبھی اکبل ہم نے جعفر کے گردن سینے اور اس کے کندھے کے درمیان اگلی طرف نہ کہ پچھلی طرف سینے اور کندھے کے درمیان ہم نے نبے زخم گلے سید جعفر بن بن رضی اللہ تعالی وقال یہ زید بن کے لمبے چوڑے اشعار ہیں کیونکہ میرے تین منٹ باقی ہیں زید بن ارکم جو ہیں یتیم تھے اور عبداللہ بن روح کے سرپرستی میں دیے گئے تھے اور اس سفر میں بھی ساتھ تھے تو عبداللہ بن روا نے یہ اشعار پڑھے جن میں یہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا جہاد والوں مجھے شام کی سرزمین میں چھوڑ کر جا رہے ہو میں تو یہاں غازی ہو جاؤں گا اور میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا اور میں رویا سبق میں رویا تو مجھے انہوں نے اس کے ساتھ کوڑے کے ساتھ یوں جو ہے ٹھو کر دی اور کہا کیوں روکتا ہے اور کہا ماں لے گا یا لوکا اے لڑکے تو کیوں رونا شروع ہو گیا ہے کیا تو نہیں چاہتا شہادا اللہ مجھے شہادت دے دے اور تو میری اس سواری پر کھلا ہو کے بیٹھ کے اکیلا چلا جائے اللہ کہے سننے سے حق بات کو دل میں جگہ دینے اور عمل کی زینت بنانے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہوئے اللہ اس کا ہمیں ان اعمال کا بہترین عطا فرمائے آمین اور جو بعد منہ سے غلطی سے غلط نکل جائے جب معلوم ہوں اللہ اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر معلوم نہ تو اپنی رحمت خاص سے اسے جھانپ لے اور ہمیں معاف کر دے ہمیں جی